وعلم لي عباس رضي الله تعالى عنهما قال اسلمت امراة فتزوجت فجاءها فجاء زوجها فقال يا, فقال يا رسول الله اني كنت اسلمت وعلمت باسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من جہل آخر وردها الازو جہل الاول رواہ احمد بابوداود وب نماجا وصح ابن حبان الحاک یہ مسائل باب القفا وار کا وخیار کے ابواب سے مسائل چل رہے ہیں کہ شادی میں برابری کو دیکھا جائے گا اور اسی طرح سے شادی میں اختیار کے بارے میں کہ کہاں کب اس کو اختیار دیا جائے گا اس سے متعلق بہت ساری حدیثیں گزر چکی ہیں یہاں پر یہ حدیث جو پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک خاتون اسلام لے آئیں اور اسلام لانے کے بعد ہی انہوں نے شادی کر لی پھر ان کے شوہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اسلام لا چکا ہوں اور میرے اسلام لانے کی خبر میری بیوی کو تھی اس کے باوجود بھی جو ہے اس نے شادی کر لی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسرے شوہر سے جدا کر کے پہلے شوہر کو دے دی دیا واردہ علاز و جہا ال کو پہلے شوہر کی طرف واپس لوٹا دیا یہ حدیث سرن نبی داود ابن ماجہ مسرد احمد ابن حبان اور مستدرک حاکم وغیرہ کے اندر ہے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے جبکہ یہ حدیث اپنے معنی صنعت کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن معنی اس کا صحیح ہے معنی صحیح یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اسلام لے آتی ہے اور اس کا شوہر بھی اسلام لے آتا ہے تو پھر یہ نکاح باقی رہے گا عورت کو آزادی نہیں دی جائے گی کہ عورت جو ہے وہ شادی کر لے جبکہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور ہے کہ عدت کے اندر عدت یعنی اسلام لانے کے بعد جو ہے جو ایک مدت ہوتی ہے جسے ہم ایک مہینہ کہہ لیں پاکی کا وقت لے لے تو اس مدت تک وہ کسی دوسرے سے نکاح نہیں کرے گی کیوں نہیں کرے گی اس لیے کہ مسئلہ یہاں پر کس چیز کا ہوگا کہ بچے کا مسئلہ ہوگا ہو کہ ہو سکتا ہے کہ عورت حمل سے ہو عورت حمل سے ہو اگر حیض نہیں آتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت حمل سے ہے یا آج کل کے دور میں جو ٹیسٹ وغیرہ ہے وہ تو زمانے میں نہیں تھا تو اس لیے اس مدت تک عدت تک انتظار کرے گی عورت اگر عدت اس کی پوری ہو جاتی ہے یعنی ایک ماہ کی عدت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی تو پھر وہ اگر اس بیچ اس کا شوہر اسلام نہیں لے آتا ہے تو وہ اس کو اختیار ہے کہ وہ شادی کر لے لیکن اگر عدت کے اندر اس کا شوہر بھی مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر عورت کو کہ عورت کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ شادی کر لے اسی دوسرے شخص سے بلکہ انتظار کرے گی ان ابھی ہی ابیہ قال تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ممبنی غفار فلم دخلت عليه و وبا سیابہ آب کشفیہ فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم البسي سیاب کی امر الحاب سباق و امر علحہ بداق رو الحاق مفی سناد ہی جمیل ابن عزید وہ مجبول المخلف علیہ اختلاف الکفی زيد امن کاب بن کابنودرا صحابی ہیں ان کے بیٹے ان سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو غفار کی ایک عالیہ ان کا لقب تھا نام تھا ان سے شادی کی اور اس کے بعد جب اس خاتون کے پاس قبرے میں داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کمر کے پاس برس کی بیماری دیکھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کپڑے وغیرہ پہن لو اور تم اپنے مائکے چلی جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ اور پھر اس کو مہر بھی ادا کرنے کا حکم دیا اور یہ مسئلہ گرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن یہ مسئلہ صحیح ہے اپنی جگہ پر اور بہت ساری آگے روایتیں آ رہی ہو کہ اگر شادی ہو جانے کے بعد میاں بیوی جب اکٹھا ہو تو اگر بیوی کے اندر کوئی اس طرح کا آئب جیسا کہ چار طرح کا آئب اہل علم نے ذکر گیا ہے ایک تو جنون ہے اسی طرح سے کوڑھ کی بیماری ہے یا اسی طرح سے برس کی بیماری ہے یا عورت کی شرمگاہ میں کوئی اس طرح کی بیماری ایک آگے روایت آ رہی ہے الفا نام کی ایک بیماری ہوتی ہے جسے قرن بھی کہتے ہیں تو اس طرح کی کوئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی بنیاد پر اس کی بنیاد پر اور شوہر کو اختیار اجازت ہے کہ وہ اس نکاح کو فصل کر دے ختم کر دے البتہ اس کے پاس خلوت میں ہونے کی وجہ سے اس کا مہر اس کو ادا کرنا پڑے گا تو یہ حدیث ضعیف ہے لیکن معنی اس کا اپنی جگہ پر صحیح ہے اور اس طرح کی کئی اس طرح کے کئی واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے ساتھ پیش آئے ایک واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے شادی کی اور جب قبرے میں تنہائی میں ملے تو اس عورت نے کہا اعوذ باللہ منک کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ سے پتہ نہیں حیبت کی وجہ سے یا جس کی وجہ سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت بڑی ذات کی پناہ طلب کی ہے جاؤ تم تم کو میں چھوڑتا ہوں تو اس طرح کے کئی واقعات بلکہ تقریباً دس بارہ عورتیں ہیں جن کے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ان کو چھوڑ دیا پہلے یا بعد میں ہاں تو اس طرح سے کچھ واقعات اس طرح کے ہیں وان سعید ابن المسبی انمر ابن الخپا بھی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال ایما رجل ال تضوجہ امراطن فدا خلابی فوجہ برسا او مجنون اطن او مجزو متن فلاح صدا کو مسیح سے من غر رہا اخراجہ سعید بن منصور وبن و مالک و ابن ابی شیبہ و رجال یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے اور رجال اس کے ثقات ہے سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں تابعی ہیں کہ عمر بالخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص سے جو آدمی بھی کسی ایسی عورت سے نکاح کرے اور پھر اس کے بعد تنہائی میں اس سے ملے اور اس کے اندر برس کی بیماری جو سفید داغ ہوتے ہیں جس میں وہ بیماری پائے یا اسی طرح سے اسے پاگل اور مجنون مجنونا پائے یا اسی طرح سے اس کے اندر کوڑ کی بیماری ہو تو فرمایا کہ اس کو مہر دینا پڑے گا اور مہر کی ادائیگی وہ شخص سے کرے گا جس نے یہ شادی کروائی جس نے یہ شادی کروائی واسطہ جو تھا اگر اس کو معلوم تھا ظاہر سی بات واسطہ جو ہوتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں ہو اور جانتے ہوئے بھی اس نے جو ہے شادی کروا دی تو پھر عورت کو تو مہار دیا جائے گا کیونکہ پھر اس کو مہر نہیں دیا جائے گا تو اس کی حقلفی ہوگی لیکن وہ مہر کون ادا کرے گا جس جو شخص سے واسطہ تھا اور اس نے دھوکہ دے کر کے شادی کروا دی اسی طرح سے اسی طرح سے عورت کے لیے بھی اختیار ہے عورت کے لیے بھی اختیار ہے کہ کوئی ایسا عیب شادی نکاح کرنے سے پہلے پہلے کوئی ایسا عیب جو مرد کے اندر تھا اور اسے بتایا نہیں گیا ہاں جیسے یہ ساری بیماریاں بھی لے لیجیے آپ جیسے کوڑ کی بیماری ہے اور جوزام کی بیماری ہے یا اسی طرح سے کوئی پاگل ہے یا اسی طرح سے اس کے اندر قوت مردانگی نہیں ہے تو پھر پہلے جب یہ عیب چھپایا گیا تو پھر عورت کو بھی اختیار ہے کہ عورت بھی جو ہے یہ نکاح پہ کرا لے نکاحفس کرا لے نکاح پہ کرا, کرا لے اس کو بھی اختیار ہے ایسا نہیں کہ صرف مرد, مرد ہی کو اختیار ہے وعن طریق وان طریقی سعید ابن مس اے قال کال به عمر امر اللہ تعالی الحفل ان نین اجل سنت انور سعید بلمسیب ہی کے واسطے سے یہ بھی ایک روایت آئی ہے وہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جس کے اندر قوت مردانگی نہیں ہے بیوی کے لائق نہیں ہے جنسی اعتبار سے کمزور ہے ہم بستری پر قادر نہیں ہیں تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ ایک سال تک انتظار کیا جائے گا کہ ایک سال تک اس کو مہلت دی جائے گی کہ علاج وغیرہ کرا لیں پھر اگر وہ صحیح نہیں ہوتا ہے تو پھر جو ہے اختیار ہے اس کو کہ وہ جو ہے عورت کو اختیار ہے کہ فسٹ کرا لیں اور اس کو بھی چاہیے کہ عورت کو طلاق دے دیں کیونکہ جب اس عورت کے لائق ہی نہیں تو کیا فائدہ کیونکہ بہت سارے نکاح کے مقاصد میں سے ایک مقصد جو ہے نسلے کی بھی ہے اولاد کی بھی ہے اسی طرح سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن مسعود اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہما وغیرہ سے بھی یہی بات مروی ہے کہ ایک سال تک اس کو مہلت دی جائے گی کہ وہ علاج وغیرہ کرا کر کے صحیح ہو جائے اگر علاج کرا کر کے پھر صحیح نہیں ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں عورت فسخ کرا لے گی باب و عشرت النساء عورتوں کے ساتھ رہن سہن کا بیان کہ عورتوں کے ساتھ کیسے رہن سہن ہونا چاہیے کیسے تعلقات ہونے چاہیے کیسے اخلاق ہونے چاہیے ہاں جہاں اسلام نے ہر چیز پر روشنی ڈالی ہے جہاں مرد کو قوام بنایا ہے ہاں نگراں بنایا ہے ذمہ دار بنایا ہے وہیں پر عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا ہے اسلام نے اور بہت ساری حدیثیں ہاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علّت کی بہت سارے فرامین اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے عبل اور آپ کا آپ کی سنت آپ کا اخلاق جو ازواج متحرات کے ساتھ تھا آپ سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے ساتھ کتنے اچھے انداز میں رہن سہن کا حکم دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ خیر رقم خیر رقم خیرکم وہ کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے نزدیک بہتر ہو ہاں باہر تو آدمی بہت اچھے اخلاق والا ہے بہت اچھا بیہیویئر ہے ہاں بڑے حسمخ بڑا ہسمخ مزاج ہے لوگوں سے اچھے انداز میں ملتا ہے لیکن گھر میں جو اس کا معاملہ ہے بیوی بی بچوں کے ساتھ وہ ظالمانہ ہے اور کیا کہتے ہیں بد اخلاقی سے پیش آتا ہے ہاں تو ایسا شخص جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتا کیونکہ جن کے ساتھ زیادہ معاملہ ہے جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے رہن سہن ہے ان کے ساتھ آدمی کا اخلاق بہتر ہوگا تب تو وہ بہتر مانا جائے گا ورنہ تو وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے تو آدمی کوئی سا بھی اخلاق اور کوئی سا بھی طریقہ اپنا سکتا ہے اور بے شمار حدیثیں عورتوں کے ساتھ اس نے شروع کیے ہیں آگے آ رہی ہیں ان ابھی ہو اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملعون من عطا معطن فی دب رہا ابو داود والنسائی وحب ورجال اور یہ حدیث حسن ہے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے قابل لعنت ہے جو شخص اپنی بیوی کے پچھلے حصے میں جمع کرتا ہے اپنی بیوی کے پاس جو ہے پچھلے حصے میں آتا ہے اور یہ بہت برا عمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث آگے آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ اپنے عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا جو شخص سے کسی مرد کے مرد سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے یا کسی یا اپنی بیوی سے اس کے پچھلے حصے میں اپنی ضرورت پوری کرتا ہے تو ایسے ایسا شخص سے منعون ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایسا شخص سے دور ہے تو اس چیز کو بہت سارے یا کچھ لوگ نہیں جانتے کچھ لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں وہ سمجھتے بیوی بیوی بیوی تو بیوی ہے چاہے جیسے اس کو استعمال کرو یہ ایسا نہیں ہے بلکہ قرآن جو فرمایا کہ آگے روایت آ رہی ہے کہ نشا کم حرف القمف ہر تک کہ یہ بیویاں تمہاری کھیتی ہیں تم اپنی کھیتی میں جس طرح سے چاہو آؤ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں کھیتی کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ آدمی استعمال کرے کھیتی جو ہے وہ یہ کہ جیسے کھیتی سے فائدہ اٹھاتا ہے اس سے دانہ ڈالتا ہے تو کھیتی کی جو جگہ ہے عورت کے لیے وہ ہاں اس کا اگلا حصہ ہے ہاں وہ پچھلا حصہ نہیں ہے تو اس لیے جو ہے یہ عمل بہت برا عمل ہے بہت سارے لوگ غفلت میں جہالت میں ایسا کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے اس طرح کی اس آیت سے تعویل کرتے ہیں اس کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے چاہو اپنی کھیتی کو استعمال کرو ایسا نہیں کھیتی کو استعمال کرنے کے لیے کہا ہے غیر کھیتی کو تو نہیں کہا ہے کھیتی کیا ہے مرد کے لیے عورت کھیتی ہے یعنی اس کا اگلا حصہ ہے جس سے اللہ تبارک کو تعالیٰ جس کے ذریعے سے بچے دیتا ہے اولاد دیتا ہے اگلی روایت ہے ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع وإن أعوج شيء من الظلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجا فاستوصوا بالنساء خيرا متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوجه وہ انتہب تک تو قیم ہوا و بڑی اہم حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے کیا رضی اللہ تعالی نرشاد فرماتے ہیں کہ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سے اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے فلاح دی جا رہوں پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں بہت ساری روایتیں اور حدیثیں آئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار تین بار قسم کھا کے فرمایا ولہ و اللہ قیل من یا رسول اللہ من لا امن چار کہ رسول صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اللہ کی وہ مومن قسم اللہ کی عمومن ہے قسم اللہ کی عمومن ہے پوچھا گیا کون مومن نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں جس کے شر سے جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیا اور قرآن کے اندر بھی ولجار دل قربا ولجار الجنب کے قریبی رشتے دار جو پڑوسی ہو اس کے ساتھ احسان کرو اس نے سلوک کرو اور دور سے کوئی جو ہے رشتے دار نہ ہو لیکن دور کا پڑوسی ہو تو اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو بہت بے شمار احادیث اس سلسلے میں آپ سب لوگ جانتے ہوں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے وسط بن نسائے اور عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو یعنی عورتوں کے بارے میں اگر کوئی آپ کو نصیحت کر رہا ہو خیر کی بھلائی کی اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہاں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی کوئی آپ کو وصیت کر رہا ہے نصیحت کر رہا ہے تو اس کو قبول کرو ابھی عورت کے ساتھ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کون کرے گا ظاہر سی بات ہے ہاں کہ لڑکی کے گھر والے لڑکی کا باپ لڑکی کی ماں لڑکی کی بھائی بیوی کے رشتے دار کریں گے کہ بھائی ہاں اس کے اندر کچھ ایسا مزاج ہے آپ اس کو تھوڑا خیال کیجئے گا میری بچی ایسی ہے ہاں میری بچی بڑے ناز و نعمت میں پلی ہے ذرا سا کچھ اس کا خیال کیجیے گا وغیرہ وغیرہ تمام جیسا کہ والدین اور ساس سسر وغیرہ نصیحت کرتے ہیں تو اس کو قبول کرو یہ اچھی چیز ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کا حکم دیا ہے کہ دیکھیے اور, اور تو کے سات اس کا معاملہ کرنے کا اور پھر وجہ بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہن خل کا خلک نہ من دل <دِلَعِن> کیونکہ ان کی پیدائش جو ہے ابتدائی پیدائش کس سے ہوئی ہے پسلی سے پسلی سے اور پسلیوں میں سب سے ٹیڑھی پسلی جو ہے وہ اوپر والی ہے اوپر والی ہے تو دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے اور قرآن سے بھی وہ خلا کا منہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفسے سے پیدا کیا یعنی آدم سے اور وہ خلاقہ منہاظ اور اور اس نفس سے یعنی آدم سے ان کی بیوی کو پیدا کیا اور حدیث میں کہ وہ آدم علیہ السلام کی بائی پسلی کی اوپر والی پسلی سے ان کو پیدا کیا اللہ کی قدرت ہے اللہ کی قدرت ہے کہ آدم علیہ السلام سے ان کو پیدا کیا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے کہ جو اوپر والی ہوتی وہ سب سے ٹیڑھی ہوتی ہے لہذا اگر تم جس کی فطرت کے اندر پن ہے تو اس کو اگر تم ٹھیک کرنے جاؤ گے تو کیا کرو گے توڑ دو گے تو وہ چیز سیدھی ہونے والی ہی نہیں ہے تو اس کو کیسے سیدھی کر پاؤ گے وہی ترقہ اور اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو اس کے اندر پن کیا رہے گا باقی رہے گا اور جو بیویوں والے ہیں شادی شدہ لوگ ہیں وہ اس کو محسوس کرتے ہوں گے اور جو نوجوان ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح بھی اطا فرمائے تو یہ چیز واقعی ہے ہاں کہ مرد کو شوہر کو بہت کچھ بہت سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے ہم? بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں عورت کش نا سمجھی میں اور کچھ نہ کچھ کہہ جاتی ہے کوئی نہ کوئی کام اس سے خراب ہو جاتا ہے تو یہ سب ساری چیزیں ہم کو سمجھ سو سمجھ کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں عورت کے ساتھ معاملہ ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت بتا دی ہے عورت کی کہ عورت کے اندر ٹیڑھا پن ہے کچھ نہ کچھ کمی اس کے اندر رہے گی ٹیڑھا پن رہے گا تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آخر میں فرمائے فستاؤ سو بن نسائے خیرا کہ عورت کے سلسلے میں خیر کی نصیحت کو قبول کرو یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے ہیں کے الفاظ ہیں اور کے اندر یہ ہے کہ اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو گے تو فائدہ اٹھاؤ گے بغیر عورت کے تو زندگی جو ہے بےکار ہے ہاں بغیر عورت کے زندگی زندگی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہاں تم عورت سے فائدہ اٹھاؤ پھر بھی اس کے اندر پن رہے گا ضرور ہاں وہ بےحا اس کے اندر پن رہے گا وہی دادت ما اور اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے کثرتا تو اس کو توڑ دو گے روحا، طلاق روہا اور اس کا توڑنا کیا ہے طلاق طلاق دے دو گے تو اب یہ سمجھیں کہ دنیا کی تمام عورتوں کے اندر یہ صفت پائی جائے گی کہ نہیں ایک عورت اگر ایک عورت کے اندر کوئی خامی ہے ہاں؟ تو اس کے اندر دوسری بہت ساری خوبیاں ہیں ہے کہ نہیں قرآن کی ایکت ہے نشا کے اندر ہی ہے کہ اگر تم اس کے اندر ایک کوئی خرابی دیکھو گے تو اس کے اندر دوسری ہاں بہت ساری اچھائیاں ہیں ہم تو اس طرح سے عورتوں کی اور بیویوں کی اس طرح کی خامیوں کی اصلاح کرنی چاہیے سمجھانا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہاں اس کی اصلاح کرنا چاہیے نظر انداز کر دینا چاہیے ہاں نظر انداز کر دینا چاہیے اور معاف کر دینا چاہیے کچھ اس طرح سے اور ان کے اندر بھی ہاں اس طرح کی خوبیاں کوئی کسی کسی کی عورت سے یا کسی اور بیوی سے جو ہے کوئی کوتائی ہو جاتی ہے تو وہ رجوع بھی جلدی کرتی ہیں اپنی کوتائی کا جو ہے اپنی کوتائی پر وہ شرمندہ بھی ہوتی ہے نادم بھی ہوتی ہے اگر ان کو احساس ہو جاتا ہے تو اس لیے جو ہے یہ معاشرتی زندگی ہے بالکل سے آپ جو ہے سو فیصد اپنے معیار پر کسی کو اتارنا چاہیں گے تو وہ نہیں اتر سکتا اور خاص کر کے عورت عورت کے معاملے میں کیونکہ اب دیکھیں مزاج کا فرق ہوتا ہے کہ نہیں جی مزاج کا بالکل فرق ہوتا ہے کسی کو کچھ پسند ہے ہاں کسی کو کچھ پسند ہے مردوں مردوں میں بھی ایسا ہوتا ہے بال بچوں میں دیکھیں آپ, اپ, آپ اپنے بچوں میں دیکھیں گھر میں دیکھیں کھانے کی چیزوں ہی میں کسی بچے کو کچھ پسند ہے کسی بچے کو کچھ پسند ہے کوئی کوئی پسند, کوئی چیز پسند کرتا ہے تو عورت کے ساتھ بھی معاملہ ہے کہ کسی چیز کو پسند کرتی ہے کسی کو نہیں پسند کرتی ہے مزاد میں اختلاف ہوتا ہے ہاں اور عورت کم سمجھ ہوتی ہے بہت ساری چیزیں وہ نہیں سمجھ پاتی ہے اس لیے شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے اور اس کی کوتاہیوں پر اس کی اصلاح کرے قرآن حدیث کی روشنی میں اس کو بتائے اور اس کی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر نظر انداز کرے اور پھر قرآن نے جو اصلاح کا طریقہ بتایا ہے وہ جو ہے اس کو اپنا آدمی کہ اگر کوئی اس طرح کی غلطی ہو جائے تو تھوڑی سی بات چیت بند کر دے تو اتنی ہی چیز جو ہے عورت کے لیے بہت ہو جائے گی شوہر نہ بولے تو دیکھیے اگر کوئی واقعی غیرت مند اور جو ہے دیندار عورت ہے تو شوہر کے نہ بول شوہر کا نہ بولنا ہی اس کے لیے بہت بھاری ہو جائے گا پھر آگے چل کر کے بستر الگ کرنے کا معاملہ ہے کہ اگر کچھ ایسی بات ہو بات چیت بند کرنے سے اگر کام نہ چلے تو تھوڑا سا بستر الگ کر دو بستر الگ کرنے کا مطلب ہے کہ ایک ہی بستر پر ہو دوسری طرف روخ ہو تو یہ چیز بھی عورت کو گوارا نہیں ہوگی تو دیکھیے یہ سب شریعت میں جو ہے اے, طریقے بتائے ہیں سکھائے ہیں آ, تو اس لیے جو ہے مردوں کو چاہیے شوہروں کو چاہیے کہ بہت ہی ہاں سنبھال کر کے یہ معاشرتی زندگی آ, اپنانا ہے اور عورت کی دیکھیے عورت کی اصلاح ہمیشہ کرتے رہیں اپنے ہم لوگ کیا کہتے ہیں آ, باہر بڑی بہنت کرتے ہیں باہر پڑھانے میں سکھانے میں تقریر آز بیان کرنے میں دوسروں کو مشورہ دینے میں اور جو ہے دوسرے کو سمجھانے میں بڑا وقت صرف کرتے ہیں لیکن وہی کام ہم لوگ جو ہے اپنے گھر میں نہیں کر پاتے ہیں پانچ, پانچ منٹ دس منٹ بیس منٹ हा? جو ہم لوگ یہاں پڑھ سیکھ کر کے جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے یہ سب ساری چیزیں عورتیں نہیں سن پاتی ہوں گی हा? ان کے سامنے جو ہے یہ سب باتیں لے جا کر کے رکھیں آپ ریکارڈ کرتے ہیں اس کو لے جا کر کے سنا دیں ہاں یا بہت سی اچھی چیزیں آپ جو ہے یوٹیوب پر اور جو ہے فیس بک پر اور اسی طرح سے واٹس ایپ وغیرہ پر جو ہے آپ کو بڑی اچھی اچھی چیزیں تقریریں بیانات جو ہے بڑے اچھے اچھے بڑی اچھی بڑی اچھی قیمتی باتیں قرآن حدیث کی ملتی ہوں گی تو آپ ان ساری چیزوں کو لے کر کے دس منٹ اپنے کیا کہتے ہیں بال بچوں کے ساتھ بھی بیٹھے بیوی کے ساتھ بھی بیٹھیں اور تربیت کریں روزانہ آنا دس منٹ اگر نکالیں روزانہ آنا دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ نکالیں آدھا گھنٹہ نکالیں اپنے اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کی دینی چیزوں کو لے کر کے دینی تربیت ان کو دینی باتیں بتانے کے لیے تو دیکھیے کتنا کتنی برکت ہوگی ہم کو یہ سب کرنے کی ضرورت ہے ہاں ہمیشہ مطلب یہ طریقہ واقعی شوہروں کا اور مردوں کا یہ طریقہ بہت غلط ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں اپنے آپ کو بادشاہ اور ملک اور کنگ بنا کر کے رکھے گا تو ظاہر سی بات ہے ہر وقت, ہر وقت جو آرڈر ہی چلے گا ہاں اپنایت ہونی چاہیے اپنائیت ہونی چاہیے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں رہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اپنے گھر والوں کے کام میں لگے رہتے ہیں تو دیکھیے کس طرح سے معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ بالکل ہمیشہ حاکمانہ طور پر ہاں حکمرانی ہی نہ چلائے نہ کرے حاکمانہ طور پر ہر وقت اپنے آپ کو جو ہے بالکل ایک وہ اس طرح کا آقا اور مالک وہ, وغیرہ سمجھ کر کے عورت کو بالکل نیچے نچلے درجے درجے میں آدمی رکھے یا اس کا کوئی مشورہ قبول نہ کرے یا اس کی کوئی بات نہ سنے ہاں تو اس طرح سے نہیں رہنا چاہیے اس سے بھی مشورہ طلب کرے اس سے بھی کوئی کام کرنا ہو کر اگر گھر سے متعلق ہے تو اس سے بھی مشورہ طلب کریں کبھی کبھار جو ہے بہت ساری سمجھدار عورتیں ہوتی ہیں اچھا مشورہ دیتی ہیں مرد کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ پاتا ہے تو یہ سب اس انداز سے گھر میں بڑے پیار محبت اور اچھے ماحول کے ساتھ رہنا چاہیے ہاں بالکل جو ہے غصہ والی زندگی یا ڈانٹ ڈپٹ کی زندگی یہ سب نہیں ہونا چاہیے گھر میں بڑے اچھے اور پیار محبت سے گھر میں رہنا چاہیے کیونکہ ایک دو دن کا معاملہ نہیں ہے ایک دو دن کا معاملہ نہیں ہے پوری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے پوری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے اور آپس میں اگر سمجھ بوجھ کر کے زندگی گزاری جائے اجتواجی زندگی اور ایک دوسرے کو سمجھ کر کے زندگی گزاری جائے تو گھر کا ماحول بڑا اچھا رہے گا گھر کا ماحول بڑا جنت نما ہوگا اور جس گھر میں جو ہے جس کو یہ نعمت نہیں حاصل ہے میاں بیوی بی میں ہمیشہ اختلاف رہتا ہے ہمیشہ کھٹپٹ رہتی ہے تو دیکھیے اس گھر کا ماحول بہت خراب ہو جاتا ہے آدمی اندر باہر ہر طرف سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس لیے یہ طریقہ اور یہ انداز گھر میں نہیں ہونا چاہیے وانجابری ندی اللہ تعالیٰ وانجابری ندی اللہ تعالیٰ عنہ قال کن نامان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غزات فلم قدم نر مدینہ زہبنا لند خلا فقال صلی اللہ علیہ وسلم ام ہلو حت خلو یعنی عشا ان لکئی تم تش پشتو مغیبت متفق دیکھیے کتنا کتنی اچھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں عورتوں کے تعلق سے اور حسن معاشرت کے تعلق سے کہ بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے دیکھیے حضرت جاب رضی اللہ تعالی انہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزبے سے واپس ہو رہے تھے جب ہم مدینہ پہنچ گئے تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنے ہم لوگ اپنے اپنے گھر جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا ٹھہرو تم لوگ انتظار کرو ہاں سر شام پہنچ گئے تھے ہو سکتا ہے آسر کے بعد پہنچ گئے ہو ہاں شام رات ہونے سے سورج ڈوبنے سے پہلے پہنچ گئے ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ تم لوگ جو ہے رات میں داخل ہو یعنی عشاء کے وقت ہو سکتا ہے کہ مغرب کے وقت پہنچے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا ٹھہرو انتظار کرو کیوں ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فرمایا حکمت بھی بتائی تاکہ جو پراگندا بال والی عورت ہے وہ دو, تھوڑا سا اپنے بال اور جھاڑ نے اچھی طرح سے بن سور جائے اور اسی طرح سے وہ عورت جس کا شوہر غائب ہو گیا تھا تو وہ اپنی صاف صفائی کر لے غائب ہونے کے بعد دور رہنے کے بعد شوہر جب گھر آتا ہے تو اس کی اپنی جو ہے جنسی خواہش ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز تک کا خیال کیا تاکہ عورت اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں جو ہے جو پوشیدہ بال ہے ان کی صفائی کر لے اور جو کیا کہتے ہیں وہ, وہ عورت ہے جو ایسے ہی جیسے تیسے رہ رہی ہے وہ بند سنور جائے اپنے بال وغیرہ ٹھیک ٹھاک کر لے کیوں ایسا ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت کوئی مرد اپنے گھر میں اچانک داخل ہو عورت کو پتا نہیں کہ ہمارا سوچ سو رہی کہ شوہر جو ہے سفر پر ہے اچانک داخل ہو گئے بغیر بتائے ہوئے بغیر خبر کی ہوئے تو کیا ہوگا کہ عورت جو ہے اپنے بل سور کر کے نہیں رہے گی اچھے پاک صاحب اچھی طرح سے اچھے انداز میں نہیں رہے گی ہو سکتا ہے کہ شوہر کو اس کی یہ حالت اچھی نہ لگے اور کوئی چیز شیطان اس کے دل میں پیدا کر دے ہاں تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انتظار کر کے تب داخل ہو تاکہ جب مدینے میں پہنچ گئے سب لوگ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھائی اسلامی لشکر جو ہے وہ آ چکا ہے اب تب ہر گھر میں خبر پہنچ جائے گی تو اب تھوڑا سا موقع دیا جائے کہ ہاں بھائی عورتیں تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھال لیں تیار ہو جائیں شوہروں کے لیے تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا آج کل کے دور میں تو ماشاءاللہ اللہ آہ. پل پل کی خبر گھر میں پہنچنے پہنچتی رہتی ہے تو آج اس انتظار کی ضرورت نہیں البتہ سنت کو ادا کیا جائے کہ گھر پہنچنے سے پہلے آدمی مسجد میں جائے دو رقع سنت پڑھے اس کے بعد گھر جائے تو اس طرح سے اس چیز کو اپنانا چاہیے اور ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے شریعت نے کن کن چیزوں پر جو ہے ہمیں آگاہ کیا اور کتنی اچھی تعلیمات اور کتنے اچھے آداب ہیں کتنے اچھے آداب ہیں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ویسے بھی ویسے بھی دیکھے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت خاموشی سے گھر پہنچنا چاہتے ہیں کہ کانوں کان خبر نہ ہو اچانک हा? تو یہ سب ساری چیزیں حرکتیں بھی صحیح نہیں ہیں وہ روایت اذا احدكم غیبت فلا یق اہ لیلا صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ الفاظ ہیں اس کے کہ جب زیادہ دنوں تک آدمی اپنے غیر حاضر اپنے گھر سے غیر حاضر رہے تو پھر اپنے اہل و عیال کے پاس رات میں نہ داخل ہو انہوں نے کیا مطلب ابھی تو وہاں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی حدیث میں فرمایا کہ رات میں داخل ہو. تو گویا کہ کیا مطلب ہے کہ وہ دن میں یا کچھ وقت شخص سے پہلے وہ لوگ پہنچ گئے تھے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتظار کرو رات میں داخل ہو یہاں پر یہ ہے کہ جب جو ہے کوئی آدمی زیادہ دنوں تک غیر حاضر رہے تو راتوں رات اچانک گھر میں نہ پہنچے بلکہ خبر ہونا چاہیے اور دن میں داخل ہو کیونکہ رات میں عورت پتا نہیں کس حالت میں ہے کس حالت میں نہیں ہے دن میں پہنچے گا اس کو عورت کو خبر ہوگی تو اپنی تیاری کر لے گی اس طرح سے شریعت نے اس بات کی اس بات کا حکم دیا ہے اور یہ سب آداب سکھائے ہیں سب کا مقصد کیا ہے تاکہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ محبت محدت پیدا ہو ایسی بات ہے کہ جب شوہر آہ, گھر میں داخل ہوگا اور بیوی بی کو دیکھا دیکھے گا اور اچھی شکل صورت کے ساتھ اور اچھے بن سور کر کے ہوگی تو بیوی بی کی محبت پیدا ہوگی بیوی بی کی محبت پیدا ہوگی اور اس بیوی بی کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے کہ وہ بیوی بی اچھی ہے کہ شوہر جب اس کو دیکھے تو خوش کر دے اس کو وہ بیوی بی اپنے شوہر کو خوش کر دے تو بیویوں کو بھی چاہیے کہ اچھے انداز میں رہیں اچھے انداز میں کہ شوہر پتہ نہیں کہا کہاں سے آیا ہے ہاں اب ہو سکتا ہے کسی پر اس کی نظر پڑی ہو اس طرح سے بہت حالات آدمی رہتا ہے سوسائٹی میں رہتا ہے چلتا پھرتا آتا جاتا ہے دردر ادھر تو بہت سارے حالات تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بھی بہت اچھے انداز میں بنسور کر کے رہنے کا حق کو دیا وہاں نبی سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو قال،, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشرنا سے عند دلہ یوم القیامت منزلتن یوم القیامتی اور غج الف دی علم راتی وطف دی تم یورو سے رہا اخرج ہو مسلم دیکھیے ہر چیز کا ادب سکھایا ہے اسلام نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے برے مرتبے والا قیامت کے دن وہ شخص ہے جو اپنی بیوی سے ملتا ہے اور بیوی اس سے ملتی ہے میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں پھر وہ دن میں وہ مرد جو ہے اپنی عورت کی راز کی باتوں کو ہاں لوگوں میں پھیلاتا پھرتا ہے میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو پھر دن میں وہ بیان کرتا پھرتا ہے اپنے دوستوں سے ہاں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہے دوست آپس میں جو ہے بے تکلفی میں بہت ساری چیزیں اپنی بیوی کی کہہ جاتے ہیں ملنے جلنے کی باتیں کہہ جاتے ہیں اور اس طرح کی ساری چیزیں کہتے کہتے کہہ جاتے ہیں یہ ساری چیزیں بہت خراب ہیں بہت گندی باتیں ہیں یہ غلط باتیں ہیں فہشکاریاں ہیں یہ سب چیزیں بری باتیں ہیں کہ آدمی میاں بھی ملے پھر جو ہے مرد جا کر کے اپنے دوستوں میں اس کو بتائے یا عورت کے لیے بھی یہی ہے کہ عورت بھی جو ہے جو ہے اپنے شوہر کی اس طرح کی چیزوں کو اس طرح کی پیار محبت کی چیزوں کو انداز کو آدھا کو یہ سب ساری چیزیں جو ہے اپنی سہلیوں میں جا کر کے عورتوں میں جا کر کے نہ بتائے بالخصوص جب کیا کہتے ہیں نئی نئی شادی ہوتی ہے پہلی رات ہوتی ہے تو مرد بھی اس کے یعنی شوہر کے دوست وغیرہ بھی اور عورت کی جو ہے بیوی کی سہیلیاں بھی جو ہے اس طرح کی بہت ساری باتوں کو پوچھ کر کے پوچھنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں بہت ساری میں کیسے ہوا بھائی کیسے ہوا کیا, کیا, کیا یہ سب ساری چیزیں اس طرح کی باتیں وہ جو ہے مزہ لینے کے لیے اس طرح کی چیزیں پوچھتے ہیں مذاق کے طور پر یہ سب ساری چیزیں تو شریعت نے اس چیز سے منع کیا ہے بلکہ ہاں کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے لوگ اللہ کے نزدیک برے لوگ ہیں یہ سب ساری چیزیں نہیں بتانی چاہیے ہاں کہ کوئی آدمی جو ہے اپنی بیوی کے بارے میں اپنی بیوی کی پوشیدہ چیزوں کو لوگوں میں بیان کرتا پھر یہ غلط بات ہے حکیم اپنی معاویت ردی اللہ تعالیٰ حکیم اپنی معاویت عان ابھی کال اکل یا رسول اللہ ماحق الزو جی آحادنہ آ رہی کال تو عما ادا عقل و تک سوہا ادا کسود ولا قدر ولا تو قب و اللہ یہ صحیح حدیث ہے حکیم ابن معاویہ اپنے والد سے معاویہ یہ سفیان نہیں دوسرے ہیں معاویہ ابن حیدہ یا کوئی ہے تو بہرحال وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہاں کسی کی بیوی کا اس کے اوپر کیا حق ہے یعنی کسی شوہر کا حق جو ہے یا شوہر کے اوپر بیوی کا کیا حق ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو اس کو کھلاؤ جب پہنو تو اس کو پہناؤ یعنی جو کھاؤ وہ کھلاؤ جو پہناؤ پہنو وہ پہناؤ جو اس کے شاعن شان جو عورتوں کا لباس ہے ہاں ایسا ایسا نہ کرو کہ اپنے تو خوب اچھی اچھی چیزیں کھاؤ ہاں ہمیشہ ہوٹل بازی ہی پہ دوستوں کے ساتھ لگے رہو اور گھر میں بیوی جو ہے ہاں دال سبزی پر گزارا کرے ایسا نہ کرو اور اسی طرح سے لباس میں بھی پہننے میں بھی جو ہے آ, اپنا تو شان بان تھ سے رہ رہے ہیں اچھے اچھے کپڑے بنوا رہے ہیں سب کچھ ہاں اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں اپنا مقام بنانے کے لیے اور بیوی بیچاری کو جیسے تیسے ہاں موٹا جھوٹا پہنا رہے ہیں ہاں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اسی طرح سے اگر مار کی ضرورت پڑے کبھی اور وہ بھی پہلے شریعت کے اس عمل کو اپنا لے اس کیا کہتے ہیں تعلیم کو اپنا لے جو درجہ بد درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پہلے بات چیت بند کرے اگر کوئی ایسی غلطی ہو جائے عورت سے تو بات چیت بند کرے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے اگر ایسا بھی اس سے بھی اصلاح نہیں کرتی ہے تو پھر بستر اس کا الگ کر دیجئے یہ بھی بہت بڑی چیز ہے عورت کا بستر الگ کر دیا جائے اور اگر یہ اس سے بھی نہیں کام بنتا ہے تو عورت کو مار سکتے ہیں لیکن دو قید کے ساتھ ایک تو عورت کے چہرے پر نہ مارو جیسا کہ حدیث کے اندر ہے اور یہ کہ ایسی مار نہ مارو جس سے کیا کہتے ہیں نشانات پڑ جائیں ٹوٹ پھوٹ جائے کوئی چیز زخم ہو جائے ایسے نہیں بس ہلکی پھلکی اس کے مناسب سے اس کے مناسبت سے عورت کتنی کیسی ہوتی ہے کمزور تو ویسے ہی خلقت ہے اس کی اب عورت کو اگر کیا کہتے ہیں مرد والی فائٹنگ آدمی کر دے گا تو پھر کیا ہوگا اور تو اس کا برا حال ہو جائے گا تو اس لیے جو ہے بہت چہرے پر آدمی نہ مارے اور یہ کہ جو ہے اس کے حساب سے اس کو سزا دے آپس میں جو مردوں میں مار پیٹ ہوتی اس طرح کی مار پیٹ عورتوں کے لیے کسی طرح سے مراسب نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تو کب عورت کو برا بھلا مت کہو گالی گلوج نہ بکو ہاں اس کے ساتھ اس طرح سے ایسے الفاظ استعمال نہ کرو کہ اس کو گالی دو یا اس کے گھر والوں کو گالی دو یا ہر وقت جو ہے اس کو برے القاب ہی سے پکارو یا ایسی ایسے یہ ایسا انداز اپناؤ جس سے اس کی تحقیر ہوتی ہو اس کی بے عزتی ہو اور بے عزتی محسوس کرتی ہو تو ایسا نہ کرو اور اگر اس کے ساتھ جو ہے بستر الگ کرنے والی بات ہو اس کو مطلب اس سے جو ہے بات بند کرنے والی بات ہو تو صرف یہ معاملہ گھر تک رہے بس گھر ہی میں اس کا بستر الگ کرو یہ نہیں کہ گھر چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے جاؤ ہاں تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب آداب سکھائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی بار الحا ہم سب لوگوں کے گھروں میں محبت اور شفقت پیدا فرما آپس میں میل جول پیدا فرما اور اچھے انداز میں ہم لوگوں کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما آمین اے رب العالمین اے اللہ ہم سب کی بیویوں کی بھی اصلاح فرما ان کو بھی اچھے انداز میں گزر بسر کرنے کے توفیق خداف فرما آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ